بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحق ملحق وما ادراک ملحق شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی سمود اور आद نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو چھپلایا تو سبود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے کو بریہ سم سوری ناتیا سل سدالوں لَيَالٍ نیت أَيَّامٍ سوم اور آج ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے اللہ تعالی نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے و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 لنجعلها لكم اذن جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں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 وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهیَهَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ سَمَانِیَهَ لا تخفى منكم پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا انی ظننت انی ملاق اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے فهو في عیشت دیا تم فی پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا آلی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان امال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں من اتیا کتاب بش ملی ہی سیا کوئی تیلم اوت کتابیاں وگ ادری می سبیا یا رئی تنی ملیا اور جس کا اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا تم نل جہین سلسلتی سگو نیا فسلو کو حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں چٹر دو المسکین فلیس نلا پا مل مسکی ولا طعام الحمی من پامس یہ نہ اللہ بزرگ کو برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخار ہے اور نہ زخموں کے دھوبن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا میں لو کورس وی کور شائم میں چین ولا بقول ما من رب العالمين بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ سنا کم نانا جز اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا وإنه لِّلْمُتَّقِينَ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے انم کم چل وسو تنری فسبح اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تصویر کرو